جی عمرادہ کر سکتے ہیں اس ثواب جو ہے وہ میت کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور کیا کہتے ہیں زندہ کی طرف سے بھی ہو سکتا جائز ہے دونوں طرف